محمد بعد من المستقیم سنواہن ندی الله عليه وسلم صلات و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلاة کے بعد معزی شانعین کرام رفقان ملک تمام محامد و محاسن و مکارین صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کے لئے ہے حضرات محترم آج آپ حضرات نے سورہ انفال کی مکمل تلاوت سماد کی اور اس کے بعد توبہ کے کچھ رکوع آپ حضرات نے سماج کی ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت آج کی تراویح کو ان پرانی آیتوں کی برکتوں سے اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں مولائے کریم اپنے حبیب کو معاف فرمائے حضرات گرانی یہ جو سورہ مبارکہ آج الحمدللہ للہ جس سورہ مبارکہ سورہ انفال یہ مال غنیمت سے تعلق رکھتی ہے اس کے الحمد آج پوری ہم نے تلاوت سماعت کی پہلے اس پر اس کے مضامین کو سماعت فرما لیجئے پھر اس کے مختصر خاکے کو میں آپ حزاب کے سامنے عرض کروں گا یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے یہ مدین شریف میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر دس رکو ہیں یعنی گویا یہ دس رکو پر مشتمل ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاد کے بعد مال غنیمت کے تذکرے کو بڑے واد انداز میں بیان کیا گیا اور خصوصاً اس کا اہم مضمون جو ہے وہ اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب تیرہ سال مکی زندگی میں آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت کے حق دیتے رہے تیرہ سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مٹھی بھر پر کفار نے بے شمار ظلم و ستم کی حضرات گرامی جب یہ سلسلہ منقطع نہ ہوا اور کفار کی طرف سے یہ ظلم و ستم کی گویا کہ باغ باغور آسان نہ ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت فرما گئے اب حضرات گرامی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے اور مدین شریف تشریف لے آئے پھر کیا ہوا اس کی تفصیل تو ان شاء اللہ میں آئے گی. لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر جس واقعے کو ملحوظ رکھا گیا ہے میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدین شریف کے اندر جو سب سے پہلا کام کیا اور وہ بڑا لاسانی کام تھا وہ یہ تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان اخوت کا بھائی چارگی کے پیغام اور بھائی چارگی کو اپنے نافذ فرمایا یعنی انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے اور مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے حضرت محترم وہاں پر چلے گئے تھے ان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل فرمائے اور انصار اور مہاجر کے درمیان محبت قائم کرائی گئی اور دونوں کو بھائی بنا دیا گیا یہاں تک کہ انصار کے گھر میں اگر چار بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنی تین بیوی دو بیویوں کو طلاق دے دیا اور گویا تھے ان کو مہاجر صحابیوں کے نکاح میں دے دیا اور اگر کسی کے پاس دو کنویں ہیں تو ایک کنویں کو مہاجر صاحبی کو دے دیا اگر کسی کی زمینیں بہت ہیں تو آدھی آدھی زمین مہاجر صاحبی کو دے دی تاکہ یہ مکہ پہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی ساری زمین مال و ازباب پر مکام تو کافروں نے قبضہ کر لیا ہے اب ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ اہل ایمان ہے کلما دو ہیں ہمارے بھائی ہیں مومن ہیں سرکار علی سراۃ اسلام کی صحابی ہیں تو انہوں نے اس حق پر گویا ان ان کو اپنا مال بھی دیا اور اگر ان کے نکاح میں چار چار عورتیں تھیں تو انہوں نے دو عورتیں اپنے نکاح میں رکھی اور دو کو طلاق دے دیا اور طلاق دے کر گویا تو اس کو تفیظ کر دیا کہ مہاجر صاحب ان سے نکاح کر لیں تو حضرت یہ بہت لاسانی کام تھا اور سرکار علی سرات اسلام کا ایک بہت بڑا مشن تھا حضرات گرانی ایگی ایسی, ایسی تاریخ اور محسن فرماتے قیامت کا کوئی کام نہیں کر سکتا جو سرکار اسلامیہ نے مدینہ پارک کے اندر مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان فرمائی تھی مہاجر کہتے کس کو ہے یہ ہے حضرات گرانی دار الحرف سے دار الحرف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کافروں کا تسلط ہو کافر وہاں پر مسلمانوں کو کسی قسم کی شعار کی اجازت نہ دیتے ہو مسلمانوں کے عظیم شعار نماز روزہ اذان اقامت سوم فلاح ان تمام پر کافیوں نے پابندی لگا دی ہو یعنی مسلمان اپنی عبادت کو چھپ چھپنے کر بھی کرنا اس کے لیے مہار ہو چکا ہو اعلانیہ طور پر درکنار وہ محلہ اور وہ علاقہ وہ دار کے زمرے میں آتا ہے اور وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے تو مکہ کے اندر کیونکہ مسلمانوں پر بے شمار تو بھی کی جا رہی تھی مسلمانوں کو وہ کہ سب و شتم کے ساتھ ملحو کیا جا رہا تھا مسلمانوں پر حضرات کی کئی قسم کی سختیاں بھائی جا رہی تھی تو اللہ حرب العزت نے ہجرت کا حکم دے دیا کیونکہ اس وقت مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے دار الحرب بن چکی تھی ایک ہوتا ہے دار الحرب ضرورت تو مجھے گا اس پر ایک ہوتا ہے دارالسلام اور ایک ہوتا ہے دار دارال الاسلام وہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو ان کی عبادات پر پابندی نہ ہو وہ بانگ بحل اپنے شعار کی تبلیغ کر سکیں اور اس کو بیان کر سکیں اور نہ تو ان کی اذانوں پر پابندی ہو نہ عید کی نمازوں پر پابندی ہو نہ جمعے کے اجتماع پر پابندی ہو الگرد مسلمانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر پابندی نہ ہو تو وہ چاہے حکومت کافروں کی کیوں نہ ہو جائے اور اگر اس ملک میں جس میں یہ پابندیاں نہیں ہیں اس ملک کی سرحدیں مسلمان ملک کی سرحدوں سے مل رہی ہیں تو وہ ملک پر چاہے کافر حکومت کرے بہ دار اسلام ہو سمجھ گیا اچھا اب دار الکفر دار الکفر کس کو کہتے ہیں جس پر کافروں کا تسلط ہو جائے جس پر کافروں کا تسلط ہو جائے اور اس ملک کے اوپر کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ آئی ہو دارال اسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پر وہ ملک ہے مثال کے طور ہندوستان اس پر مسلمانوں کی ایک دور میں ہزار سال تک کی حکومت رہی اور وہ رخصت ہو گئی اب کافروں کی حکومت اس پر آ چکی ہے اب کافر یہاں پر تسلط بلائے بیٹھے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے کسی شعار پر اب پابندیاں ہو رہی ہیں پہلے پابندیاں نہیں تھی کہ جس وقت انگریز نے ہندوستان کو چھوڑ کر حضرت گرانی چلا گیا تھا اور پاکستان گویا کے نیا نیا بنا تھا تو اس وقت مسلمانوں کو یعنی گویا کے ترقی کرنے کے بعد جب ہندوستان مسلمان آباد تھے تو مسلمانوں پر کوئی سختیاں نہیں تھی مثال کے طور پر اذان پر کوئی سختی نہیں نماز پر کوئی سختی نہیں جماعت پر کوئی سختی نہیں جمعہ پر کوئی سختی نہیں یہ شعار پر سختی نہیں تھی اس لیے علماء نے فتوا دیا تھا کہ ہندوستان دارال اسلام ہے اور دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی سرحدیں مسلمان حکومت ملکوں کے ساتھ مل رہی ہے دوسری شک اس میں وہ ہے اور تیسری شک دار السلام کی ایک یہ تھی کہ اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے کبھی حکومت کی ہو اور دیکھیں ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی اب ایک جس طرح کی یہ فرانس یا جانبی کچھ ایسے علاقے ہیں جس طرح کے سری لنکا دیکھ لیجئے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کبھی نہیں آئی اس ملک پر مسلمان کی حکومت کبھی نہیں آئی لیکن اس ملک کے اندر مسلمانوں کے شعار پر پابندی بھی نہیں پر آزان ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہے تراویاں ہو رہی ہیں نماز ہو رہی ہے افطار کا اعلان ہو رہا ہے الغرض المختصر مسلمانوں کے سارے شعار عمل ہو رہے ہیں لیکن اس ملک کے اوپر کبھی کسی مسلمان کی حکومت نہیں آئی اور وہاں پر مسلمانوں کے شعار پر پابندی بھی نہیں ہے تو وہ دار الحرب نہیں وہ دار ہے وہ دارالکفر ہے اور دارالاسلام کون سا ہے جہاں پر مکمل طور پر مسلمانوں کا تسلط ہو اور ہر رات گرامی وہاں سے مسلمانوں نے گویا کہ ایک وقت میں حکومت گزاری ہو چاہے اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہو یا نہ ہو اور دار الحرف وہ جگہ ہے جہاں پر کافروں کا تسلط اس ملک کے اوپر ہو اور مسلمانوں کو کسی قسم کے شعار کی اجازت نہ ہو نہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روڈہ رکھ سکتے ہیں نہ اپنے اذان کے ذریعے اپنے مذہب کا اعلان کر سکتے ہیں تو جہاں پر مسلمانوں کے سارے شعار پر تسلط قائم کر دیا جائے گا تو وہ ہے دار الحرف دار القفر سے ہجرت فرض نہیں دار السلام سے ہجرت نہیں ہوتی بلکہ دار الحرف سے ہجرت فرض ہے یعنی جب دار الحرف جس طرح کہ مکہ جو دار الحڑ بن چکا تھا وہاں سے مسلمانوں پر ہجرت فرم ہو چکی تھی مدینے کی طرف تاکہ وہ اس طرف آ جائے اور گویا کے وہاں پر آ کر اپنی جان کا امن لے اپنی جان کو بتائے اپنے مذہب کو بچائے اپنے ایمان کو بچائے تو لہذا اس بات پر اعلیٰ حضرت بریل رحمت اللہ علیہ نے بڑے واضح انداز میں فتو ساز فرمایا کہ ہندوستان سے جتنے مسلمان پاکستان آئے ہیں وہ مہاجر نہیں کہلائیں گے اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ دار ال سے دارال اسلام کی طرف آئے ہیں وہ دار ال اسلام دارال اسلام کی طرف اب ہاں دیکھیے محبت اور مسلمان اپنی کسی دین کے شعار کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے نماز ان کے لیے پڑھنا گویا کہ ایک لحاظ سے وبار جان بن گیا تھا اور وہ گویا کہ اپنے کسی کے سامنے کرنا بھی نہیں پڑھ سکتے تھے آپ نے اچھی مکہ کی تاریخ مطالعہ بھی کیا اور جانتے بھی ہیں تو اس وقت جو مسلمانوں کو پورے طور پر تسلط میں نے لیا دیا ہو اور کفار کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے شعار کو بلند ہونے نہ دیں تو اللہ فرماتا ہے اس علاقے سے مسلمان اپنے ایمان کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے حجرت کرنے حجرت کرنے جس طرح کہ سرکار علیہ السلام نے گویا کہ مکہ سے حجرت فرمائی آپ دیکھ جیس سرکار پر کتنے قاتلانہ منصوبے بنے صحابہ پر کتنے کاٹلانہ منصوب بڑھے جب سرکارِ دو عالم سے دارالسلام میں کاٹلانہ منصوب منصوبے بڑھے تو حضرات دار القبری دارالسلام کس طرح ہو سکتی ہے ظاہر کی بات ہے وہ دارل حرب ہے مزید تحقیق کے لیے آپ فوطاب رضیہ شریف کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آگے جو اس پر آیتیں پہ آئیں گی میں اس میں مزید آپ کے سامنے دار الحرف اور دارالسلام کی بات واضح کروں گا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب مسلمان مدین شریف تشریف لیا ہے اور وہاں پر مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا کہ جناب وہاں کے ماں پیٹ روزانہ کی گویا کے گالی گلوچ اور پتھر مارنا اور یہ اور وہ گھر جلا دینا یہ تمام گویا کے نہوستے اور مشکلوں کو جب مسلمانوں نے وہاں پر چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے ہے تو مدینے آنے کے رات مسلمانوں کا بہت بڑا سکون نصیب ہوا اور کافروں کو مسلمانوں کا سکون کھٹکتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو سکون سے بیچنے نہیں دیں گے اور انہوں نے حضرات کی گرامی مسلمانوں کے خلاف ایک نئے مارکے کی پیدا کی جس کو کہتے ہیں جنگ بدر اور جنگ بدر کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اور سورہ پبا کے اندر بھی بڑے تفصیل کے ساتھ گویا کے بیان کیا گیا بدر کے واقع کی تفصیل انشاءاللہ اس سورج مبارکہ کے اندر میں بیان کر دوں گا اس کا مختصر تخلاصہ یہ سماعت سنوا لیجیے کفار اپنے تقریباً ایک ہزار جنگجو کو لے کر جس میں فوج کو ابھارنے والی گانے والی عورتیں جو فوج کے سامنے ایسے نظمیں پڑھتی جو ان کے بہادری پر ان کے شاعت پر کہ گویا کے بزدل سے بزدل سپاہی لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا یہ ایک فوج کا ایک شعار گویا کے پہلے زمانے میں چلا کرتا تھا تو کافروں نے ایک ہزار کا لشکر جس میں ہاتھی اور رات گرانی ہر قسم کے مال و ازماف اور ہر قسم کے اسلحہ کے ساتھ گویا کہ وہ لیپ ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور بدر جو کہ ایک کنواں تھا مکہ اور مدینے کے درمیان وہاں پر آ کر انہوں نے پناہ لی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ کافر جو ہے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بدر کے مقام پر آ رہے ہیں تو مسلمانوں نے میٹنگ کی کہ کافروں کو ہمارے راج پتا کیسے چلتے ہیں تو مسلمانوں میں گویا کہ مسلمانوں کا لبادہ اور کرے کا تھا منافق وہ یہاں کی بات لے کر کافروں کو بتاتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر گھس کر ان کے خفیہ رازوں کو لے کر کافروں تک گیا کے پہنچایا کرتا تھا اور میرے آقا نے کیا مثال دی ہے سرکار جب کسی بات کی مثال دے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے مسکار شریف حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں منافق کی مثال بکری کی ہے منافق کی مثال بکری کی ایک بکری کی طرف کبھی دوسرے بکری کی طرف تو گرانی یہ سرکار ہیں تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہو جائیں سارے صحابہ نے ایک زبان پر لبے کہا اور مسلمان گویا کہ تین سو تیرہ افراد وہاں سے نکل چکے نکلنے کے ساتھ بدر کے مکان پر پہنچے تو کافروں نے کیا کچھ ایسا تھا کہ ریتےلی زمین یعنی نرم قسم کی زمین انہوں نے اپنے لیے پہلے سے رکھ دی تھی اور جو سخت قسم کی زمین تھی وہ مسلمانوں کے لیے آ تھی یعنی اچھی زمین انہوں نے قبضہ کر لی اب مسلمانوں کو بظاہر تو بڑی دقت ہوئی لیکن رب کا کرنا دیکھیے رات کو بارش گئی اور آپ کو پتا ہی جب نرم زمین ہوگی تو کیشر بنے گا جب نرم زمین ہوگی تو کیشر بنے اب آزاد گرانی ہوا یہی کہ جب بارش ہو گئی کفار کے خیمے ان کے سروں پر آ کر گر گئے حضرت گرامی سارا مال و اسباب کھانے پینے کی چیزیں ساری مٹی میں گویا کے مل کر رہ گئی اور مسلمانوں کے لیے پختہ زمین تھی حضرت گرانی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ انہوں نے جگہ جگہ پر گویا کے چھوٹے چھوٹے نالے بنا لیے تھے تاکہ اس میں پانی جمع ہو جائے اور مسلمان اس سے رضو کر سکے اب حضرات گرانی دوسرے دن گویا کے مارکیٹ کی اتدا ہونے والی تھی سرکار نے اسرات وسلام اپنے خیمے سے نکلے حضرت سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ و تار عن گویا کے موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علی افراط السلام سجدے میں تھے اور سرکار علیت السلام کی ریش مبارک داڑی مبارک پوری آنسو سے بھری ہوئی تھی اور سرکار علی اصلاط السلام رب کے حضور دعا کر رہے تھے مولا آج ہم جنتی کے افراد ہیں اور وہاں پر ہم سے تین گنا زیادہ کافر موجود ہے مولا اگر آج توں نے اسلام کو نہیں بتایا تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں مولات اسلام کی حفاظت سما اور سرکار دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو حضرات گرامی سرکار علیہ اسلام خنے سے باہر نکلتے اب دیکھیے جرنل کی تربیت اس لیے کہا گیا کہ سرکار علیہ اسلام کی سیرت ایک اسلوائے حسنا ہے چاہے کوئی شوہر ہو وہ اپنی زندگی سرکار میں تلاش کر سکتا ہے چاہے کوئی داماد ہو وہ سرکار کی زندگی میں اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے چاہے کوئی حضرات گرامی بادشاہ ہو وہ سرکار کی زندگی میں اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے چاہے کوئی اپنے فوج کا جرنل ہو وہ سرکار کی زندگی میں اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے چاہے وہ غریب ہو وہ سرکار کی زندگی میں اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے چاہے کوئی یتیم بچہ ہو وہ سرکار کی زندگی میں اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے اس لیے کہ میرے حبیب شبریا کی زندگی انسان کے سارے ضابطے پڑھاوی ہے سارے ضابطے پڑھاوی ہے ہر قسم کا شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی سیرت اس قدر جانے ہے کہ ہر شخص خواہ وہ کیسے بھی رشتے والا ہو خواہ وہ کیسے بھی تکے والا ہو وہ اپنی زندگی سرکار کی زندگی میں تلاش کر سکتا ہے حضرت گرینیڈ جنرل کے ہونے کی حیثیت سے سرکار علی السلام اپنے فوج کے سپاہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ علیہ تعالیٰ اور ایسے حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ اکرام کو سرکار نے جمع فرمایا اور کہا دیکھو جو جانا چاہتا چلے جاؤ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو تین گنا کافر سامنے ہیں اور یہ معاملہ ہے اب اگر تم جانا چاہتے ہو اور اپنے نانا کی سنت پر امام حسین نے بھی عمل کیا تھا کربلا میں آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جاؤ یہ نہ کہے کہ میرے پیچھے جان دے دی اور جو امام حسین کے متبعین رضوان اللہ تعالیٰ علی نے جو جواب نواز رسول کو دیا تھا وہی جواب صحابہ نے سرکار کو دیا اور شیا رسول اللہ اگر آپ کہے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم اس میں بھی ڈال دیں گے ہماری جانے آپ کے نام پر کو بار ہے اللہ اکبر کبیرا یہ بڑی تو موجود ہے صحابہ اکرام اور اللہ نے بیان فروایا کہ ہم نے دس ہزار فریش آسمان سے بھیجے جبرین گویا کے پورے فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر آئے سرکاری نے اصلاح کو سلام دے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا صدیق مبارک ہو مبارک ہو حضرت صدیق اکبر نے صلا اللہ کس بات کی مبارک بات ہے سرکار نے فرمایا دو رکھو جبرین دس ہزار کی فوج لے کر آ رہی ہے دس ہزار کی فوج جبرین لے کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ چوک کر سرکار کے پاس پہنچتے ہیں اور از کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی کافر کو مارنے کے لیے جاتا ہوں میری تلوار اس کے قریب نہیں پہنچتی اس کا سر گر جاتا ہے میری تلوار قریب نہیں پہنچتی اس کا سر گر جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں جبریل مار جاتے ہیں جبریل اس کو مار جاتے ہیں اور حضرات گرامی ہوا یو ہی کہ بے شمار کافر وہاں پر تھے لیکن حضرات 313 مسلمان تین سو था ان کے اندر تھا جذبہ تھا اللہ کے بین کے فشن کو بلند کرنے کا عزم تھا اللہ رب العزت نے ان کے حلوص کو ایسا حضرات دبدبا تھا فرمایا کہ کافر گویا ان کو دے کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور بڑے بڑے کافر جو تھے وہ اس جگہ پر مارے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کافر سامنے آئے تو سرکار علیہ نے کیا کیا وہ ذرا سن لیجیے سرکار نے مٹھی میں کنکریاں اٹھائی مٹھی میں جب صحابہ کرام بہت وہ ہوئے کیا رہی. کیا کریں اور ایک بات اور سنیے تاجی یاد رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کرور رحمت اللہ پوچھ بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ کسی کے ایک کے پاس سلمان ہے تو فوج میں بس کے پاس نہیں اور جب سرکار کے پاس آئے سرکار نے کہا جاؤ درختوں کی شاخیں توڑ کر لیا جاؤ درختوں کی شاخیں توڑ کر لے آؤ اور جب درختوں کی شاخیں توڑ کر سرکار کے قدموں میں جمع کر دیتے ہیں تو سرکار ایک ایک شاخ پاتے ہیں اور ایک ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تلوار ہے یہ تمہاری تلوار ہے یہ تمہاری تلوار ہے کوئی صحابی یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ یہ کیا مذاق ہے میرے ہاتھ میں ہلکا سے تن ہو اور آگے لوہے کا شمشیر بڑھنا میرے سامنے موجود ہو یا رسول اللہ میں اپنی جان کیسی بچاؤں گا وہ صحابی تھے ان کا عقیدہ تھا مستفا کا خوش حکمت سے نہیں ہوتا اگر ہوا یوں ہی ہم بدر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یقین لکھتے ہیں جب مسلمان اپنی اس چھڑی کو کافی کی کسی تلوار پر مارتا تلوار کے دو ٹکڑے ہو جاتے چھڑی قائم رہتی چھڑی قائم رہتی حضرات کرامی آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت اور جذبہ اور عقیدہ میں کس قبل پخت کی تھی اور اکبر کبیرا اور روایت میں آتا ہے کہ اگر شروع میں جنگ شروع ہوئی تو صحابہ اکرام پریشان حال ہو کر سرکار کے پاس آ گئے اور اتنا بڑا نشکر ہے کیا کریں گے سرکار نے فرمان رکو سرکار نے زمین سے مٹھی میں کنکریاں اٹھائی ایک مٹھی میں کتنی کنکریاں آ سکتی چار پانچ چھ سات ہزار تو نہیں آ سکتی کافار سے ہزار تو نہیں آ سکتی اب ہزار نہیں کچھ ہی کنکریاں ہو سکتی ہے سرکار نے وہ اٹھائی اور کافروں کے منہ پر ماری وہ کنکریاں ایسی تھی کہ کافر میدان چھوڑ کر اور قرآن اس کی ترجمہ نہیں کرتا حبیب وہ مارا ماری تھا میری تھا راما حبیب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری بلکہ آپ کے رب نے ماری ہے اب دیکھیے مار رہے مستفا ہے خیر اللہ اپنی تو کرتا ہے با مصطفیٰ آپ کی عظمت کو صلاح آپ کا کام ہو اللہ کہے میں کر رہا ہوں آپ کا کام ہو اور اللہ کہ اختیارات پر گفتگو کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو موضا تھا موضے میں نبی کو کہاں دخل ہوتا ہے ہم نے کہا دیکھیے یہ آئےت کریمہ اس کی سب سے بڑی بین درین ہے میں مانتا ہوں کہ سرکار اس رات کو جو پنچریاں پھینکی وہ مٹھی بھر کنکریاں ہزار کافروں کے منہ میں جا کے لگی یہ موضاء ہے یہ موضا ہے میں تسلیم کرتا ہوں یہ موجہ ہے لیکن اگر سرکار کسب نہ کرتے تو موجہ بنتا سرکار اگر مٹھی نہ اٹھاتے کنکریاں نہ لیتے تو موضاء بنتا تو سرکار کا کسب تھا اللہ کا حلق تھا سرکار نے کسب کیا اللہ نے موضے کو حلق کیا اور موضاء کے وجود میں آ گیا اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ موضے کی تین قسمیں دو میں تو نبی کو دخل نہیں ہوتا ایک میں نبی کو دخل ہوتا ہے جس طرح کہ دیکھیے قرآن موجا ہے لیکن سرکار اپنی مرضی سے اپنے اوپر نہیں اتار سکتے ٹھیک ہے دوسرے موجود ایک قسم ہوتی ہے جس میں نبی دعا کرتا ہے اس کے قسم کو کوئی دخل نہیں ہوتا جس طرح کہ سرکار نے اکثر سر پر دعائیں کی اور بارش کا ہو گیا یہ موجا ہے لیکن اس میں اختیار کی کوئی بات نہیں لیکن یہ جو پچھلی قسم ہے جس کو شراکائی علامہ تفصرانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مقاصد علامہ عبد العزیز حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موضوعے کی تیسری قسم ایسی ہے کہ جس میں نبی کے کسب کو دخل ہوتا ہے اب بتائیے سرکار اگر کنکریاں نہ اٹھاتے تو کافروں کے منہ پر پڑتی سرکار اگر کنکریاں نہ پھینکتے تو کافروں کے منہ پر پڑتی سرکار اگر مٹھی میں کنکری نہ لیتے تو مورزہ بنتا حضرت رات گرامی پتا چلا کہ سرکار کا کسب تھا غلط اللہ کا تھا یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت جماعت اس کسب کے خالد میں کو مانتا ہے، مانتے ہیں لیکن ہم رات گرامی دیکھیے یہاں پر بظاہر مجازن مورجے کے کافی سرکار بن گئی سرکار اگر یہ فیل نہ کرتے تو مورزا ماری جب میں نہ آتا لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح موضے کا خالق اللہ ہے اسی طرح سرکار کے کسب کا خالق اللہ ہے لیکن کم سے کم یہ تو کہہ دو مجازن سرکار کو دخل تو ہے اگر سرکار ہاتھ نہ لگاتے تو موضدہ کیسا بنتا حضرات ہے اس پر میں آپ کے سامنے دو تین مسقصد کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری یہ زبانی گفتگو دلائل کے ساتھ آراستہ ہو جائے امام فخر کبیر اسی آئے تویما کے تحت علامہ ابوات نفد رحمۃ اللہ تبصیر مدارک اسی آیت کریمہ کے تحت وما ریسا کے تحت علامہ سید محمود آروسی رحمۃ اللہ علیہ روح رح المانی استعمت کے تحت کیا لکھتے ہیں لکھتے اللہ رماؤ کتبن سرکار کا پھینکنا کتب تھا وما رماؤ خلقن اور سرکار کا حقیقت میں نہ پھینکنا وہ خلق تھا یعنی سرکار نے تو پھیکا پہنچایا رب نے تو پہنچانا رب کا حلق تھا پھیکنا سرکار کا کسب تھا پتا چلا مسرین نے بھی موجے کی تعریف میں نبی کے کشب کو دخل دیا ہے نبی کو محض ایک جماعت نہیں شمار کیا بلکہ بتایا کہ جب تک نبی موضے میں کشب نہیں کرتا موضا مارے گئے وجود میں نہیں آتا المختصر حضرات گرانی جب کافر گویا کہ میدان جہاز سے بھاگ گئے ابو جہل مر گیا اور سب لوگ مر گئے ان کو صحابہ نے پاؤں سے گسیٹ گسیٹ کے لا کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا اب بخاری مسلم مسکا ترمیلی بے شمار کتابوں کے اندر حدیث میں موجود ہیں سرکار سراط و شرا بدر کے کنویں پر آئے اور مرے ہوئے کافروں کو دیکھا اور سرکار نے فرمایا یا فلا بن فلا کیا فرمایا یا کہا یا کیا کہا یا یہ اشدہ صاحب لوگ سمجھتے ہیں اس کو یا کیا کہا تم ماں وعدہ تم اللہ رسول کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جو اللہ رسول نے تم سے وعدہ کیا مومن کی کیا شان ہوگی اور مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں تو وہ زندگی میں تو جوتوں کی آواز نہیں سنتا لیکن انتقال کے بعد زمین کے نیچے ہو کر مٹی کا جس کے اوپر ہے لیکن بخاری کی ادی سے کتاب کی بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں وہ یشما وہ اپنے زندوں کے قدموں کی آواز کو قبر میں سنتا ہے اندازہ کیجیے آج دروازہ بند کر لیجئے اور باہر شور شرابہ ہو آپ کو آواز نہیں آتی یا کسی کو کہیے قبر میں ذرا لیٹ جائیں قبر بند کر دیں قبر بند کر دیں اور اوپر ذرا شور شرابہ کریں قبر کہ جناب کچھ آواز آئی تو کہا اوپر سے آواز نہیں اندر سے کچھ آواز آئی اوپر سے تو کوئی آواز کسی کو سمجھنے نہیں آئے گی قبر کے اندر کے اندر جو راز کھل جائے وہ الگ بات ہے لیکن دیکھیے قبر کے اندر آواز جانا تو متصبر نہیں ہے لیکن مومن کی سماج کا عالم یہ ہے کیونکہ عالم عالم کی بات ہوتی ہے ایک عالم میں اربا ہوتا ہے ایک عالم میں شہادت ہوتا ہے ایک آلم میں برجک ہوتا, ہوتا ہے تو حضرات گرامی دور سے سننا یہ ہمارے عالم شہادت کی قید ہے لیکن جب بندہ برزخ میں چلے جاتا ہے تو یہ قید ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر عالم کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں عالم شہادت کے معاملات الگ الگ ہیں عالم برزخ کے معاملات الگ الگ ہیں عالم شہادت جو دنیا ہے اس میں اگر آپ دروازہ بند کر لیں ساؤنڈ پروف کمرے میں چلے جائے آواز آپ کو اندر نہیں آئے گی لیکن آپ عالم برزخ کا عالم دیکھے وہ ساؤنڈ پروف کمر کے اندر چلا جائے کہ بات سن رہا کے اب آب ہو وہ چیز گئی جو اللہ رسول سات وعدہ فرمایا تھا اب ہونا ان تمام سے پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام کا ایک بہت ہی عظیم مارکا تھا جس میں اسلام کے بے شمار مسائل کے ساتھ, ساتھ اعتقابی مسائل کا بھی بے شمار طور پر حل ہوا انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل شور توبہ میں آئے گی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے اثروں گا ایک دفعہ درو کے پات پڑھ لیجیے ایک شور مبارکہ یہاں پر ایک اور آئی ہے کہ جا دین عام منسب اللہ بلِ رسول اجاد آکم لما یو سعید والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی یہ اس کا آپ نے ترجمہ سماپت کر لیا یعنی اے ایمان والو جب بھی تمہیں رسول بلائے اور اس کا اللہ بلائے اب اللہ کی آواز کسی نے سنی بتائیے اللہ کی آواز کسی نے سنی ہے اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو پکارنے والے کتنے ہوئے دو کتنے ہوئے تو اب لفظ بھی تفنیہ کا آنا چاہیے واحد کا نہیں آنا چاہیے کارنے, پکارنے والے دو ہیں لیکن اللہ محمد ادا دہا اور دہا واحد ہے. ہے چلو اگر اس کو ایک دوسری لغت کے ساتھ یہ کہہ کہ لیا جائے کہ یہ تسنیا ہے اور تسنیا سمجھ کر جائے کہ جناب یہ واحد ہے لیکن دو کے لیے آیا ہے یا دو ہی کے لیے گویا کہ یہ مستعمل ہوا ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی کو پکارتا ہے تو اس نے کسی کی آواز سنی ہے اللہ لیکن اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے کیا مطلب رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا ہے رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا ہے تو جب رسول تمہیں پکارے اے ایمان والو تو تم کسی بھی حالت میں ہو اس کو چھوڑ کر آ جاؤ حضرت حنگلہ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے اور جب رسول کا پیغام دیا گیا انہوں نے دلہن کو چھوڑ کر رسول کے پیغام کو لبے کہا اور پیچھے لوٹ آیا حضرت اگرانی اور قرآن کیا کی تکمیل کی کہ جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو جس حالت میں ہو یاد کراؤ اور اسی حالت میں آپ شہید ہوئے اور آپ کو فرشتوں نے غسل دیا آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اب اس پر ایک مزید اور ایک بات سنی yeah. حضرت سعید بھی مولہ سرکار کے بڑے زبردست شہادی ہیں یہ نماز میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے سرکار نے ان کو آواز دی جب سرکار نے سامنے ان کو بلایا تو یہ جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں آئے میں نے جب تمہیں آواز دی تو انی کنتو اسل یا رسول اللہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ رہا تھا کیسے آ جاؤں نماز کو اللہ کے لیے فرض اللہ کا ہے فرض اللہ کا ہے اس کو چھوڑ کے کس طرح آ جاؤں تو سرکار نے فرمایا اگر یہ بات میں ڈائریکٹ کر دوں گا اللہ کا فرض ہے لیکن مصطفی اقتبا نہیں کرو گے تو فرض قبول نہیں ہوگا اگر یہ بات میں کروں تو مجھ پر کفر کا بتلا آتا ہے لیکن میں سرکار کی زبان سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے کیا کہا جب صحابی نے یہ جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا سرکار خدا الم یق اللہ سجیم اللہ وہی رسلی نہ کیا ت نے یہ نہیں سنا کہ جب اللہ اس کا رسول پکارے تو چلے آؤ اللہ اس کا رسول پکارے تو چلے آؤ تو تم جس حالت میں ہو اور اللہ کا پکارے تو تم اس حالت میں چلے آؤ اس لیے علماء نے فرمایا اور اس حدیث کے تحت مرکز اللہ کاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے یہ فرمایا کہ چاہے تم نماز پڑھ رہے تھے جب میں نے تمہیں پکارا تھا تو تم نماز کو وہیں پر رکھ کر میرے پاس آتے میرے پاس آنا بھی تو نمازی بن جاتا اور اس پر اللہ عاری فرماتے ہیں کہ دل حدیث ہونا ایجابت رسول لاسطب سلفلا یقین السلام علیکم اوہن النبی جو فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کا پکارنا لا لاسطب الفلاف سرکار کا پکارنا سرکار کو کسی کو نماز میں بلانا وہ آ جائے تو اس کی نماز معاطر نہیں ہوتی اس کی نماز باطل نہیں ہوتی اور اس آیت کریمہ کے تحت اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ محبد رحمت اللہ علیہ کے بڑے اونچے شاگردوں سے مذہبی کے اندر لکھتے ہیں بلانا نماز کو فاسد نہیں کرتا رسول کا بلانا نماز کو فاسد نہیں کرتا اور نے اس نے بڑی پیاری تبدیل فرمائی کر دیکھیے نماز ٹوٹ جاتی کن چیزوں سے جب سے سینا پھر جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کسی کی طرف چل کر چلے جاؤ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یہ تینوں حرکتیں اگر سرکار کے ساتھ ہو جائیں تب بھی نہیں ٹوٹتی اب یہ تینوں حرکتیں پولندمانا بشروم تو بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن ذرا اس مسئلے کو بھی تو کوئی حل کر کے بتائے کہ اگر تین دفعہ کسی کی طرف چلا جائے تو نماز اوروں کے لیے پتا بندہ کر دیتی ہے اور یہی شخص اگر مستفا کی کے کری آ جائے تو نماز باقی نہیں ہوتی اس لیے نے سرما اس لیے کہ اس نے کبنے سے سینہ پھیڑا اب سینہ کعبے کے کعبہ کی طرف اب اس نے بات اس سے کی جس پر نماز نباد کر رہا تھا اب چلا اس کی طرف تھا جس نے لا کر کھڑا تو کہا یہ تینوں شرطیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ جس میں کہ ہم تنقید سلاد یا فتح فلاد کا حکم قائم کرے بلکہ یہ تینوں باتیں تو خود نماز میں پائی جاتی ہے اور اگر یہ سرکار کے ساتھ یہ معاملہ کر لے تو یہ نماز کس طرح باطل کر سکتا ہے تو ہمرات اگرانی فرمایا کہ بات تو اسی سے کی تھی نا جس پر نماز میں سلام پڑھ رہا تھا چلا تو اس کی طرف تھا نا جس نے لا کر یہاں پر کھڑا کیا تھا سینہ تو اس کی طرف سے پھیرانا کہ جس نے کعبے کو بھی کعبہ بنایا تھا حضرات تینوں چیزوں کو ملوث رکھتے ہوئے امت کے سارے روات اجماع ہو گیا رسول سرکار کا بلانا نماز کو فاصل نہیں کرتا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیے شعید بن مول سینے پر ہاتھ رکھے ذرا سوچئے گا میں آپ کو منصف بناتا ہوں انصاف پسند آپ حضرات بن جائیے اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں روزے سے ابھی آپ فارغ ہوئے ہیں فرادی کی نماز آپ نے پڑھی ہے با وضو بیٹھے ہیں آپ انصاف کیجیے حضرت سعید بن مول نماز پڑھ رہے ہیں سرکار نے بلایا تو انہوں نے جلدی جلدی نماز کیوں پڑھی سرکار کے خیال آنے پر کہ سرکار بلا رہے ہیں کیونکہ پہلے تو بڑے آرام آرام سے نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار کی آواز آئی تو انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی, کی اب یہ جلدی جلدی نماز کیوں پڑھی پہلے آرام سے پڑھ رہے تھے ابھی جلدی پڑھ رہے ہیں تو پہلے زیادہ محبت خدا سے تھی ابھی زیادہ محبت خدا سے اب بتاؤ رسول کا خیال تمہارے دل پر غالب آیا اور تم نے اس لیے جناب جلدی جلدی کہ میں رسول کی اتباع کروں اور جلدی جلدی میں نماز کو ختم کر کے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں یہی خیال تھا نا یہی خیال تھا نا اب دیکھیے ایک طرف اللہ کی محبت رسول کی محبت اور صحابہ جانتے تھے رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے وہ رسول فقت جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی تباہ کی میں سوال کرتا ہوں کہ پہلے سکون سے نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار نے آواز دی تو نماز میں تیزی آ گئی تاکہ میرے آقا کو بار بار بلانے کی ضرورت نہ ہو میں جلدی نماز سے فاگی ہو کر سرکار کے بارے میں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں بتائیے یہ خیال شاہدین سے فاگ نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں صحابی کی نماز کے فس کا فتوا سرکار نے کیوں نہیں دیا کہ سخبی تو نے میری وجہ سے نماز کو جلدی جلدی کیوں پڑھا پتا چلا میرا خیال تیرے دل میں آیا اور تو نماز کو اللہ کے پڑھ رہا تھا تو خیال میرا تیرے دل میں کیسے آ گیا تو لہذا تیری نماز تو باطل ہو گئی نہیں نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا ارے تو نماز پڑھ رہا تھا تو پڑھتا رہے لیکن جب میں نے بلایا تو رہا تو چلے آ پتا چلا نبی کا خیال نماز کو ماراج کرواتا ہے باطل نہیں وہ منافقوں کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ منافقوں کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں ہم رات گرامی کیا خوب کہا شاعر مشرق میں جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب قیار خلا جب آپ کی محبت ہی میری نماز کی شامل حال نہ ہو نماز میں وہ سرو کی حاضر نہیں ہو سکا میں نماز پڑھ رہا تھا سرکار نے پڑھ رہا تھا لیکن نے اللہ یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ تمہیں پکارے اور اس کا حبیب تمہیں پکارے تو تم جس حالت میں ہو فوراً چلے آ جاؤ اور اس بات کی آخری دلیل میں آپ کو یہ بھی دینا چاہوں گا حضرات مسلم شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو آپ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ہے اس حدیث کو اپنے دل کے گراہ کے ساتھ باندھ لیجئے خدا کی قسم میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر یہ حدیث آپ کے دل میں گھر کر گئی ایمان مل گیا حضرت براہ بھی آزاد کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے اولا خن صلیٰ خلفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہم سرکار کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں تحریر سطح نماز پڑھے اور ہماری خواہش یہ تھی احب نہ ان یمی ہی کہ ہم سرکار کے دائیں حدیث تو ہم بھی پڑھتے ہیں کوئی اور بھی پڑھتی ہوں دیکھیں مسلم شریف کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں کی دوسری کتاب قرآن کے بعد زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری ہے اس کے بعد مسلم ہے حضرت بغا آزید کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے اور ہماری احبابنا ہم چاہتے تھے ہم امید کرتے تھے کہ ہم سرکار کے دائیں طرف نماز پڑھے اچھا جناب اس میں کون سی خاص بات ہے کہ آپ سرکار کے دائیں طرف بیٹھنے کو بہت بڑی امید کی بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا شاید یہ بات ہو کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ دائیں طرف بیٹھنے والے کو شواب زیادہ ملتا ہے لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کہتے کہ دائیں طرف بیٹھنے والے کو شواب زیادہ ملتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم دائیں طرف بیٹھے کیوں کی اس لیے بند ہوئی تاکہ مصطفیٰ سلام پھیرے تو چہرہ ہماری طرف پہ ہو تاکہ مستبا سلام پھیرے تو چہرہ پہلے ہماری طرف ہو حضرات گرامی عمل کس بات کی کر رہا ہے صحابہ کے کی عمل کس بات کی دعوت دے رہا ہے مومنوں کو کہ مومنو خدا رہا اپنے دلوں کو رسول کی محبت سے سرشان کرو خدا تمہاری نمازیں نمازیں نہیں جب تک کہ رسول کی محبت تمہارے شامل حال نہ ہو حضرت گرامی میں نے چند حدیثوں پر آپ کے سامنے اختصار کیا دعا کیجیے رب قبیر سے اللہ ہماری نمازوں کو صحابہ کے طریقے پر کان فرما ہماری نمازوں میں سرکار کا شوق پیدا فرمائے ہماری نمازوں میں سرکار نے اصلاح اسلام کی اس کا ذوق پیدا فرمائے اور ہماری نمازوں کو ہماری پراڑیوں کو ہماری غزوں کو ان حادیث اور اس درس قرآن کی برکت سے اپنی بارگاہ مشرق سے مقبولیت عطا فرمائے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے دو فاگر گیا عرش پر دھو مچیں کہ وہ مومنو سالح ملا پہ ماتم مچے کہ وہ طیب و طاہر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب تپیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیری پیار کے پیارے گیسو واخر خردا وانا الحمد للہ رب اللہ